یہ تقریر کرے آخے ہوئے جی یارویں والے یارمی شریف دی کھیر نہیں کھانے جہ پاک کے ملاد کا لنگر نہیں کھے بڑے ہوں جی سنی سوالے آ ہیں لکھنا وا سبحان اللہ پھر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 ممبر رسول دار یہ میرے سامنے بیٹھنے آلا اے بیٹھنے کہ میں okay؟ اپنے سامنے کنو رکھنا میں رکھنا ادا اللہ دیر رسول نصبا ایمان کشمیر پیارا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 سارے نزدیک تو ہوں قرآن مزید جہ پورا پڑھ پڑھا کی لڑ ہی پڑی تو سجڑوں قرآن کی آیت جیڑی سناو لگا نا میں پڑھی اس نے بنی اسرائیل دی کی گل کی بنی اسرائیل دی کیوں کی قرآن مجید ہے قرآن مزید یہود نسارا دیا گلا اس واسطے چوکھیاں کردہ ایک پرانی تاریخ ساڑی قوم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 اللہ سونا فرماند ہے لانتی بنا دیتے گئے لانت پا دیتی گئی بنی اسرائیل دے کے کافران دا مطلب ہے جیڑی اللہ دی خاص لانت ہوں صرف کافران کے اتنی سرائیل نے کافران کا, کا تارا بنا لیا ہے लानत पा दी गई मलून बना दनी इसराइल ईसा जबाना उन्होंने लानता पाई तई बनी जड़े असहाबे सबक सन हफ्ते का शिकार करने आने उन्होंने लानता पाई हजरत दाबूदलई सलाम ने तो खीर बंदर की शक्ल बन गए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 لاند جو کی کرتے سناہ سن حداوت کرتے سنیا توڑے سن کان لا یا نہ ہو نہ برائی کرتے سن ایک نو سن؟ کر دے نوکتے نہیں سن ایک نا دے ناگ نہیں سن کرتے روکتے نہیں سن کن کرے شرم کرے کم نہیں کرنے والا ہی روکتے نہیں سن کب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 توجو ن بولو سبحان اللہ یہ قرآن بھول جامنا جا جی یہ کوئی ویل نہیں ہوں آپ رفتان کرتی جانے اللہ کا کلام سمندر ہاں بڑے بڑے جڑے اپنے آپ قرآن دی تعلیم دتی سورت رحمانے رحمان نے قرآن کی دی, تعلیم ہے دی انسان خاص انسان یعنی محمد عربی پاک نا فرمایا اللہ قرآن کا بیان سمجھایا سمجھا یہ مطلب یہ نکلیا <تصفح> تعلیم قرآن دی بیان مستفا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 انشکاط بابل امر بل ماروف بابل امر بل ماروف دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما واقعات بنو اسرائیل فلم آسنا ہت ہوم اولا ما ہوم جدو بنی اسرائیل گنا پائے انہوں نے آلما منع روکیا فلم ی رکے نہ کرن والے پا نہ آئے جدو نہ روکے جسو ہم فی دے جڑے راہ بردن کی کیا انہوں نے جالسو ہم فی مجالے سے مجلسائ کٹھے بہنا شروع ہو گئے برائی دیاں مجلس لگیاں نے بچ بیٹھے نے ہوں روکن بند ہے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 یہ قسم کدی کھدی نہیں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 لانٹی دل اچھی سوچ پیدا نہیں ہو سکتی ہوٹھی سوچے پاس سوچ آ گئی سوچ آ گئی وچ سید لمبے آ کے مقابلے اج ہر زمانے دی لانٹی برائی ہونا پوری دنیا نو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 عزید و دل ہارا کر و لانت کر دن آہارا تو ایک کم ضرور ہو جانا جے جب تسا نیکی کا تے برائی کو روکنا یہ پورا کی رکھو گے پھر لانت کو بھی بچے رہو گے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 گئے میں نبی رحمت ندی <تصفح> <محطان> <تصفح> <دو> ہے <بجوہے؟ تصفح> بولو بولو ہاں <تصفح> تین تو تقویر سنائی نا جنہیں آخیا وہ تحمت والا ہے وہ کرنا رحمت والا ہے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 کی مطلب میرے فوکیا کوڑا ہڈی میں بھی پا دیں روپیے سو نالو میرا لب فری ماں کدی نمبر رسول دے وارس وہ سن جہے ہزار بربیا کے لالچ سامنے آدھے سن ٹھوکر دے سن موبی کر دے کدی کتے بلے متے لگ گئے جڑے سو روپئے دو مطلب بدل کر ملا دس سور سنیا نہیں اچھا تو پھر کا تو ملا دری جیب اپنی جیب وہ بھی سیر تولتا رہا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 چھتی آمن دا مطلب چھتی آمن دا مطلب کی حسافجا مطلب جی ہے سمجھا دیتا حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ صاحب بابل دے بن دی حدیث ہے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم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 جنے اندر دل کے اندر گسا گل پرچنا بھی رب جب گا اس حش کو پکا لگا بچا لے گا نہیں تو پھر تسوی پھر بھی بئی مان یہ اپنے خلاف اپنے پوچھا ویستا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 पर भाई ने क्यों भाई चढ़ा गुस्सा करते नहीं मैन एक करती गाली कड़ता मैं सही अपनिया गाले है नी के में मैं क्या जो गले ना तू कम पुत्र निल्म वल टुर जा हांडी खलोती हो चढ़ी होब्जी न पवे پے بی... تیری رن بتالی مرچا چوکھیا پا پوے آدر کی بولنا ہے کتیے، تیرے منہی آتی کر کے فاسی گیا. اچھا جی تیے اوے دی نسل کتی جی جا اے ماں دیا فلموں اور اشوا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 خوش نتی جکولی طبقہ تیرا دشمنے پر نبی بھی تیرا تھے میں تھنا میں پچھاننا میں بڑا تین جاننا قسم خدا دی کر کے آنا دین دی پچھا آئی تو عزت کی پچھان آئی تو درد خدا کے پاک محبوب کا خلوتا جی ملک کی ہمدردی خلی ہی تیرے تو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 سکولی بے نکو متے لگ بے نکے اترے او اور نکالا جہا ویٹتے ہیں گیم پچھوں ڈرول چپ کے فارمی چوچے ایماندار جنان دیا رنگ اولاد جو نہیں میں اگلے دن گیا تری لیا علاقے تقریر کے آیا ہے آیا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 سرخ آندھی طوفان لال آندھی طوفان دے عذاب دا و تن سلسلے دا و فن زمین مکان سے کھس جان کا بندے کے بڑ جان دا, دا، و فن آسمان تو پتھر برسن کا جو رب تو برساوے ہون دے آرسن دا و خن شکلاں بگڑ دا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 کوئی نہ اچھا تو سو بھی جا کے میں خدا ہی نہیں وہ بولو سچی بولو جا سکو کی اپنا موتی پتر کافرست پہ دیا ہوں سجڑ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 اس کلے ملک اسلام آباد جس دا نام ہے باہر سکھ بیٹھے بولو لانسی ملا اتے بانگا خرد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 آیا علی علی تیری ماں شری لالت میرے بدھی تانپ نہ ہو بہت لیا تیرا کی دھی کی وکھا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 ہر نکل کے حسین آخی دے جب یونیور فوج چ نکلیا جائے حق والے کا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 رہے ہر طرح کا بندے من جی ہونا ادھر ایونا بندہ باہر ہوتا میرے نبی کا فرمان ہے جب بھی مشورہ میں میرے جل ارادے کم لے کے جائے گی وہ کمینا بندہ کھلوے ہوے شریف کی کی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 جی جو میں اصا بگیڑ لانتی میں بڑوں گے اور جانور داد مانے تے خیال نہ آئی پوری پسچر دن فلم چلاوے خیال نہ آئی گانے سنا خی اس بچاری نہ رکھا سو نہیے اس سونے لگ کریے لانتی تین خیال یاد آئے معلوم ہوا بجیا تک یہاں کی عزت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 شراب دو چرس کوڑے کی سب وہ ایماندار دکھ بھی پاکت مطاہرہ دیں پشاب دی پلی شراب دی پلی پشاب دا ایک مطلب خوب پلی شراب دا ایک قطرہ ٹکے خوب پلی سارے خوب پانی کھڈنا پڑنا سا خوب ایک خطرے نام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 खना पर मां जहरा बंदा शराब बेचता है वह खनजीर का कसा ही बन जाए कि मतलब जब खनवीर दर पोषित बेचना हरा हो भी बराबर शराब बेचनी हरावे हूं मैं पूछना जो खनवीर फटे तरह के बैठे उन्हें पोड़ी पीनेगा रोटी खावेगा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 होंद् हदीसा दे रब नह उन्हें थले चा पाया उन्हें चिश्ती की तस्दीक की चिश्ती जो आखता समाज रखा करमपुर के अंदर मेरे शायद फरमा थी मेरा बदल गायब सन उन्होंने भी फरमायादे पैणा मेरे अलग नहीं छकते भी अगे अलग गए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 فارمی پینک والے تھا دس بعد آواز بند ہوئی میرے رب گریم عذاب دوٹے مستحق بیٹھے مولا ترسا ترسا کے بارے ایک کمشنر اتوں کا کمشنر ہے دو ہفتہ بعد پورے کشمیر کا کمشنر وہ دا دا خاندان تھلے اترنا شروع ہے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 معلوم ہو یا، ایک قوم ہر برائی کی سبزی کڑی ہے جب فارغ ہوتی ہے نا دن حال آئی نام ah. بڑی نیکی کی سارے کام تو اس قوم کے نیکی نے برائی ہو گئی نیکی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 جائز نجائز بن گیا نجائز جائز بن گیا جدو دل ہو جان نہ اس لانت پہ فی الحال چھ بندے لگے تو حکومت نظام شامل ہونا بھیا آتا میں شامل ہو جا پیر بھی آتا میں ووٹر شامل ہوا میرا پتر اونجی لگ جاوے چلو کسے پاس لگ جا.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 رو سد کا بچا لیا ٹی وی تو نہیں سکھایا سال نچن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 گیٹھی رب دیکن اے تھے لاہور علاقے میں ہاں سن سن کے نا آخر موومنٹ اس اس کوئی نہ کوئی اثر ہو جائے اس واسطے سنگیو اپنے آپ کو آپ فورن بدلو میرے حضرت صاحب پہلوں سکول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 بس بس نماز باز اے باز اے لو محرم لوگ محرم, محرم یاد رکھے نو بجے دس بجے, بجے خطاب ہوئے گا پچھلے شام نہیں ہوئے دس بجے خطاب ہوئے گا <تصفح> الحمد للہ مسنت روسمت رو